ينعم بالخير ما طلب و انثر و ومن شرائر اعمالنا ما الله فلا و الله الى بکل ये साहब is uh a -huh. Okay. میرا تھوڑا لے جنر لاتا بچے لیکن اس لیے جمعوری जिले में कहक पड़ गया माल समस्ताना बंद हो गया हमारे जिले की बड़ी तकलीफ اللہ <سؤال> اللہ کیوں پانچ دو سے گہاری کے بعد یہ رکھیے گا آج تنگی کا نشان عثمان اسم آر کر دشمن تنقید کرے گا جس کے دل کو لگا میں کرتا ہوں ادا اللہ محترم ہوگا جب الحمد <سؤال> لله رب العالمين فينا استصفى اماذا سورج هو خالق الله الله تعالى کو آپ بنا جیسے نے اپنی شفاق کیا میں, میں رات سے آرام کر لیے بہت ساری چیزوں سے پڑھا بھی کی میری شفا کو دور کر لے اللہ کو میرے ساتھ مارا جس پر لے کے جو پریشان